یہ انسان بنو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ہونے کی بنا پر ایک سینس آف آنر بلڈ ہوتا ہے ڈیولپ ہوتا ہے انسان کی ذرا تو یہ حیا ہے جو دین کا انتہائی اہم رکنا ہے حیا کہ اور یہ حیا کہاں سے آتی ہے انسان کے اندر سینس آف آنر سے آتی ہے اصل میں جو حرام ہے وہ حرام ہے اخلاقی ہے جس سے بچنا لازمی اور ضروری ہے جس کو ہم ایک دم بھولے بیٹھے ہوئے ہماری قوم جس کا اصل امپیکٹ آتا ہے زندگی میں یہ دینی تربیت کا لازمی جز ہے انسان کے اندر جو ایک بہت اہم صفت ہے حیا کی آیا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے وجود میں اپنی گہرائی میں اپنے نفس میں ایک سینس آف آنر رکھتا ہو اگر وہ خدا کے سامنے ہے تو بہترین ورنہ خود اپنے اندر ایک آنر رکھتا ہو وہی شخص انسان کہلاتا ہے جو امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے نا کہ انلم تکن دین کہ اگر تمہارے لیے کوئی دین نہیں ہے جو ان سے اثر اشور آپ نے کہا تھا اور تمہیں کوئی خوف آخرت نہیں ہے حساب ان آخرت کے حساب کا خوف انسان تو بنو تو یہ ایک آنر کا ایک احساس ہوتا ہے انسان میں کہ یہ والا کام میرے مقام سے پست ہے میں نہیں کروں گا اس کام کو یہ گھٹیا ہے یہ میرے معیار کے مطابق نہیں ہے یہ انسان بنو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ہونے کی بنا پر ایک سنس آف آنر بلڈ ہوتا ہے ڈیولپ ہوتا ہے انسان کی ذات میں ٹھیک ہے اور دین جو ہے نا وہ اسی کو کلٹیویٹ کرتا ہے اسی بات کو یعنی دین انسان کے اندر اگر ہم دینی اصطلاح کی بات کریں کہ دین انسان کے اندر وہ حیا پیدا کراتا ہے کہ میں خدا کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا اگر میں نے یہ کام کی میں خود اپنی نظروں میں گر جاؤں گا اگر میں نے یہ کام کیا جیسے میں نے آپ لوگوں کو شاید ایک واقعہ سنایا تھا اپنے ایک دوست کا ان کے والد کا کہ انہوں نے وہ پولیس میں تھے کانسٹیبل اور انہوں نے اپنے وقت انتقال جو ہے نا اپنے بیٹے کو یہی کہا تھا کہ, کہ غربت میں زندگی گزری تھی تو انہوں نے جو تھا اور ٹھیک ہے مطلب مختلف لوگوں کے لیے مختلف چینلز بنتے ہیں کہ میں نے بہت مواقع آنے کے باوجود رشوت نہیں لی کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ میں قبر میں امام حسین کو کیا منہ دکھاؤں ٹھیک ہے اب ان کا بھی یہ بلیف ہے اور تو یہ حیا ہے جو دین کا انتہائی اہم رکن ہے حیا کہ اور یہ حیا کہاں سے آتی ہے انسان کے اندر سینس آف آنر سے آتی ہے تو دین اگر صحیح معنوں میں آپ اس کو اختیار کرتے ہیں تو وہ حیا آتی ہے بالمقابل خدا یا پھر یعنی جس کی جتنی معرفت ہے حیا بالمقابل حجت خدا ٹھیک ہے اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو خود اپنے آپ کے سامنے حیا اور اپنی عزت اپنی عزت نفس کا احساس تو یہ دینی تربیت کا لازمی جزو ہے اور اگر آپ کسی انسان میں یہ حیا نہ دیکھیں نا سینس آف آنر نہ دیکھیں تو کبھی اس کے دین پر اعتماد مت کی جائے کبھی اس کی ظاہری دینداری پر اعتماد مت کی جائے اسی لیے مطلب جیسے آیت اللہ بہنجت کا بہت اچھا خوبصورت جملہ ہے کہ ایک دفعہ جیسے لوگ بہت زیادہ جا کے پوچھتے تھے نا میں کیا کروں میں کیا کروں میں کیا کروں کیونکہ لوگوں کو یہی سمجھ میں آتا ہے نا کہ کوئی ارفا کے پاس کوئی سیکرٹ ریسیپی ہوتی ہے صاحب کرامت بننے کی تو کیا کروں کیا کروں تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے یہ مت پوچھو کہ کیا کروں مجھ سے یہ پوچھو کہ کیا نہیں کروں کیونکہ اصل مسئلہ حرام کا ہے اگر یہ حرام ہماری زندگی سے اور ظاہر ہے کہ حرام کا جو ڈومین ہے وہ بہت وسیع ہے اور یہ بات میں آپ کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ سمجھا چکا ہوں کہ حرام فکری تو بہت چھوٹی سی جگہ کی اپائی کرتا ہے اصل میں جو حرام ہے وہ حرام اخلاقی ہے جس سے بچنا لازمی اور ضروری ہے جس کو ہم ایک دم بھولے بیٹھے میں ہماری قوم جس کا اصل امپیکٹ آتا ہے زندگی میں کہ فطرت کا حسن ہے عقل کا حسن ہے جو اللہ تعالیٰ نے دو عظیم ترین نعمتیں اور دولتیں ہم سب کو دی ہیں فطرت و عقل اس کا نور اور اس کی بیوٹی کیوں نہیں میری ذات کو منور کرتی اسی حرام کی وجہ سے اور جو حرام ہے وہ حرام انگلی کون سا حرام ہے جو ہمیں تباہ کرتا ہے حرام اخلاقی